حاصل ہے روزوں کے بارے میں ہم نے ٹوٹنے کے بارے میں چند مسائل عرض کیے تھے اور اس کا جو خلاص تھا ایک اصول ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ روزہ تین چیزوں سے ٹوٹتا ہے ایک منافذ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا منافذ منفذ کی جمع ہے اور منفذ سوراخ کو کہتے ہیں نفوز کی جگہ یعنی جس سے ایک چیز ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہو جائے جیسے کہ ناک ہے آنکھ ہے یا منہ ہے یہ ہمارے منافذ بدن کہلاتے ہیں کیونکہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان روٹ ہے ناک اور حلقے درمیان اس طرح منہ تو کا مسئلہ ہے یہ کہ اس میں حلق اور اس کا رابطہ ہوتا ہے لہذا ان ذرائع سے کوئی بھی چیز اگر داخل بدن ہو جائے چاہے وہ دوا ہو یا غذا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس میں ہم نے ایک تفصیل آپ کو عرض کی تھی کہ قسدن خطآن اور ساری چیزیں گا یاد رکھے گا قسداً مانے روزہ یاد ہے اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل کیا ہو خطآن کہ روزہ تو یاد ہو لیکن روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو غیر ارادی طور پر ہو گیا ہو جیسے وضو کے دوران اور اچانک تو قصدن یا خطا ان کی صورت میں رودہ ٹوٹ جائے گا لیکن صحون کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا لہذا منافذ خز بدن کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہوئی اگر قصدن ہوئی ہو یا خطا ان ہوئی ہو تو تو رودہ ٹوٹ جائے گا سہون ہو تو نہیں ٹوٹے گا دوسرا ہے ومیٹنگ پے کے ذریعے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹا رودہ ٹوٹدہ ٹوٹتا ہے لیکن اس میں تین شرائط ہیں یہ تینوں شرائط جمع ہوں گی تو رودہ ٹوٹے گا ایک بھی شرط ان میں سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ تین شرائط یہ ہیں نمبر ایک روزہ یاد ہو نمبر دو ومیٹنگ کے لیے کوئی خود جان بوجھ کر ایسا عمل کیا جس سے قہ ہوئی جان بوجھ کر اور تیسرا یہ کہ اتنی زیادہ مقدار میں وہ قہ ہو کہ آدمی اپنے منہ کو بند نہ رکھ سکے اس کو روکنے پہ قدرت نہ ہو یعنی پوری شدت اور قوت سے روک سکے تو غلط بات ہے جیسے بے اختیار الٹی آتی ہے یا بہت زیادہ مقدار میں آتی ہے کہ آدم اس کو روک نہیں سکتا اتنی مقدار میں ہوگی تب یہ روزہ ٹوٹے گا تو تین چیزیں ہو گئیں ایک روزہ یاد ہو دوسرا الٹی کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا ہو اور تیسرا وہ اتنی کثیر ہو کہ جس کو روکنا آسانی کے ساتھ ممکن نہ ہو اسے شریف میں کہتے ہیں منہ بھر قید ان میں سے ایک بھی چیز اگر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں جائے گا مثال کے طور پہ کسی کو روزہ یاد نہیں تھا اور اس نے جان بوجھ کے طے کی روزہ نہیں جائے گا دوسرا روزہ تو یاد ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کی ویسی خود بخود طبیعت بگڑی جیسے متلی ہو جاتی ہے مالش ہو جاتی ہے اور اس سے امیٹنگ ہو گئی اس سے روزہ نہیں جائے گا اس طرح جو پیگنینٹ بہنیں ہوتی ہیں ایک سوال بھی ہمارے پاس ایسا آیا تھا کہ اگر ان کو پریگنسی کے دوران امیٹنگ ہو رہی ہے بال اور ڈاکٹر نے لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ اس حالت میں روزہ رکھ سکتی ہیں تو پھر یہ خود بخود آنے والی الٹی سے روزہ نہیں جائے گا یہ اسی وقت جاتا ہے جب آدمی جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے اومیٹنگ آئے تو لہذا اگر جان بوجھ کر اومیٹنگ نہیں کی خود بخود ہوئی تو چاہے کتنے بالٹی بھر کر ہو جائے اس سے روزہ نہیں جاتا اور تیسرا وہ منہ بھر ہونی چاہیے لہذا روزہ یاد ہے جان بوجھ کے اومیٹنگ کی لیکن بہت ہی کلیل مقدار میں آئی کہ جس کو روک بھی سکتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں جائے گا تو دوسرا روزہ ٹوٹنے کا سبب وامٹنگ ہوتی ہے اور اس میں تین شرائط دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک روزہ یاد ہو نمبر دو اس کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو اور نمبر تین اس کے نتیجے میں منہ بھر ہو اتنی کثیر ہو کہ جس کی وجہ سے بتکلف ان آدمی اس کو روک سکے تو روک سکے ورنہ آسانی سے روکنا ممکن نہ ہو تیسرا جو ہم نے آپ کو سبب بتایا تھا روزہ ٹوٹنے کا وہ کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے غسل واجب ہو جائے جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرنا کہ غسل واجب ہو جائے اس میں خسدن اور خطا ان دونوں صورتوں میں خسدن کو ایسا عمل کیا کہ جس سے مطلب قربت وغیرہ جیسے ہے یہ غسل واجب ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا یا خطا ان ہو گیا کہ اس صورت میں بھی ہو جائے گا حالت اقراہ میں بھی ہو جاتا ہے مثلا کسی نے مجبور کیا غسل واجب کرنے پر بالفرض کسی نے اور مجبور کرنے کی وہی صورت ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ سامنے والا ہمارے جو جان ختم کرنے یا عذ کو تلف کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کو کر گزرے گا ایسی کوئی صورت ہو تو اس کو مجبوری کہتے ہیں شرحن اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے روزہ تو گا لیکن گناہگار نہیں ہوں گے لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں مثلاً کہ ہسبینڈ کا اسرار تھا تو اس پہ مجبور ہو کر قربت ہوئی اور اس سے رودا ٹوٹ گیا تو اس میں یاد رکھیں یہ تو پھر قصدہ رودہ توڑنا کہلائے گا اور اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا اس لیے یہ کوئی بھی ایسا عمل حالت روزہ میں کرنا جان بوجھ کر کے جس سے غسل واجب ہو اس سے بھی رودہ ٹوٹ جایا کرتا ہے تو اسی سے یہ بھی نتیجہ نکل آیا مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ پوچھے کہ دوپہر میں سوتے ہوئے مثلا احتلام ہوا غسل واجب ہو گیا تو کیا اس سے رودا ٹوٹ جائے گا یقینی سی بات ہے اس سے روزہ نگاہ کیونکہ اتنی کثیر ہو کہ جس کی وجہ سے مخ کو بند کرنا ممکن نہ ہو اور تیسرا جان بوجھ کر کسی بھی ذریعے سے حوصل واجب کرنا ان تین سے رودا ٹوٹتا ہے <تصفح> کچھ سوالات اس کے بارے میں ہوتے ہیں مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ جی ہاں بارہ بجے سے پہلے کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں بات کہتے ہیں کہ اثر سے دیا کرے ورنہ لائن پھر ڈراپ ہو جائے گی تو نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ پسند فرما رہا اس کو ہم ختم کر دیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک اللہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے ورنہ تو کہ پورا سالی ہی گندم رہنا چاہیے مسواق نہ ٹوتھ برش وغیرہ کرے کہ اگر منہ کی بدبو ماں اللہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے یہ تو اصل میں بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے میدے سے خوشبو اٹھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور اگر حالت روزہ میں آپ مسواک کر لیں اٹھنی خوشبو ختم اٹھنی خوشبو ختم ختم نہیں, ختم نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہماری دلیل یہی ہے کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا شرعن بالکل جائز ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے رسدار مسواک کی ذائقے دار مسواک کی اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا یعنی تھوک کے ذریعے اس کا ذائقہ اندر اتر گیا تو پھر وہی آپ نے جو ابھی تین ذرائع جان لیے ہیں یا اسباب جان لیے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں سے پہلا پایا گیا کہ منافظ بدن کے ذریعے کوئی چیز اندر اتر گئی ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن لہٰذا حد تک امکان کوشش یہ کریں کہ پرانی مسواک استعمال کریں جس میں ذائقہ وغیرہ نہ ہو مزید ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی صاحب میں نے سوال کر رہی ہوں کہ یہ میری بیٹی کی شادی کو آٹھ مہینے ہوئے ہیں اچھا جی. تو شادی سے پہلے اس کی فوق کے عیسائی پسند خیالات کا معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی پسند خیالات رکھتا ہے اس کے والدین تھو کہ صحیح مسلمان تھے لہٰذا ہمیں ایسا کوئی گمانے نہیں ہوا کہ اس کے خیالات عیسائی ہیں وہ عیسائی تو نہیں ہے لیکن ہر بار میں فیور عیسائی کی کرتا ہے اچھا کی بھی نہیں کھلتا بالکل اور سمجھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور نہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے کہ میں کوئی کتاب پڑھوں ٹھیک ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے کے نسل ہے وہ صحیح مسلمان کو نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں کیونکہ دیودی جو ہے بہت مزدوری ہے کے نام بھی جیسے رکھنا چاہتا ہے بی بی سی اسلام کی مخالفت میں بحث کرتا رہتا ہے ٹھیک ہمیشہ بھی رہنا چاہتا ہے اور آپ آگے کی نشا پر برے ساتھ مرتب ہوں گے اور ڈر یہ ہے کہ آگے کی نسل جو ہے وہ عیسائی نہ ہو جائے ٹھیک ہے میں ارض کرتا ہوں اس سوال کا جواب اور مزید مسائل عرض کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد رحمان الرحیم ایک یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا لیکن ایک کالر بھی منتظر ہے کال لیتے ہیں پھر جواب دیں گے السلام میں کراچی سے بات کر رہی ہوں یہ مجھے کچھ زکوات کے بارے میں پوچھنا ہے جی یہ ایک تو ہمارے پاس ایک گھر ہے اور ایک فلیٹ ہے اچھا دونوں چیزیں چونکہ رہائش کے لیے خریدی تھیں لیکن وہ والدہ انتقال کے بعد گھر جو ہے وہ بند پڑا ہوا ایک سال سے سامان بھی ہے تو ان بارے میں بتائیے کہ اس کی زکات سفر میں ایک سال ہو گیا ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس کی زکات دینی ہے سامان کی بھی دینی پڑے گی ہے اور دوسرے دی چونکہ بھائی ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو کمپنی نے دے دی وہ تقریباً چھ سات ماہ ہوئے ہیں جی تو وہ اس طرح دونوں ہی ملکیت میں آ گئی ہیں تو ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ زکات اس کو دی اور اور فلیٹ اور گھر کا سامان جیسے میں نے آپ سے پوچھا, جی پوچھا جی دی اور جو استعمال میں نہیں ہے اور ریٹائرمنٹ پہ جو پیسہ ملا تھا اس کے سرٹیفکیٹ اور شیئر خریدے ہیں جی تو ان کے کیا منافع پر ہے یا براہ راست مطلب سارے ہی اس پہ دینا ہوگی جی جی جی ہے اور دو دکانیں ہیں جو کرائے پر اٹھی ہیں تو ان کا بھی بتائیے گا اور دو پلاٹ ہیں جو بہت پہلے بک کرائے تھے لیکن وہاں چونکہ ابھی تک آبادی نہیں ہے تو مطلب نہیں بنایا تھا گھر لیکن خریدا اس وقت وہ اسی نیل سے تھا کہ رہا جائے گا اچھا تو ٹھیک ہے اور جی نہیں بس تھینک یو سو مچ آپ فور لا جگائے خیر دے میں دیکھیے جو بہن نے سوال کیا کہ لڑکی کا شوہر جو ہے وہ عیسائی پسند ہے عیسائی نظریات اور خیالات کو محبوب رکھتا ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس لڑکے کے عقائد عیسائیوں والے تو نہیں ہو چکے کہ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادلہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرتا ہو اور کہتا ہو یہ میں بالکل بالکل صحیح عقیدہ ہے یا وہ علیہ السلام اور بیبی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو خدا مانتا ہو کیونکہ یہ عقیدہ تسلیس بھی ہے کہ تین خدا ہیں اگر اس طرح وہ مانتا ہے تو یہ تو کفر ہے صحیح کفر ہے پھر تو وہ یہ ان کا نکاح بھی باقی نہیں رہے گا اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بلکہ صرف وہ عیسائیوں کے مطلب یہ کہ جو عبادات اور رسومات وغیرہ ہیں ان کو وہ اچھا سمجھتا ہے ان کے عقائد کو غلط نہیں کہتے ہیں جو ہمارے اسلامی عقائد سے ٹکراتے ہیں ان عقائد کو وہ اپنائے ہوئے نہیں ہے تو گمراہی کا حکم تو لگا سکتے ہیں کفر کا نہیں تو اب یہ اس کی جو عقائد کی حد جہاں تک وہ پہنچ چکی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کہاں تک پہنچ چکی ہے تو چنانچہ ان سے اس قسم کے کچھ کسی کے ذریعے سوال کروائے جائیں یا انہوں نے خود اس کا اظہار کیا ہو تو وہ آپ ڈی ون سیٹ کراچی پہ لکھ کر بھیج دیں تو پھر اس کے مطابق آپ کو بتا دیں گے لیکن معاملہ بہت زیادہ قابل تشویش ہے اگر وہ اپنے بچوں کے نام بھی عیسائی ناموں پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی غلط طریقہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھوں کے نام پر نام رکھنے اور انبیاء علوم السلام کے نام پر نام رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انہیں پیارو محبت سے سمجھائیں اور ان کے جو عقائد کی حد پہنچ چکی ہے وہ دیکھیں کہاں تک پہنچ چکی ہے حد کفر تک ہے یا مطلب وہاں تک نہیں پہنچی اس کے مطابق پر حکم دیا جائے گا تو قابل تشویش مسئلہ ضرور ہے اس کی ضرور تحقیق کر کے اس کو نتیجے تک پہنچائیے زکات کے بارے میں بہن نے جتنے بھی کوشچن کیے پہلے ایک اصول سمجھ لیجیے تمام جو زکات کے مسائل ہیں ان کا خلافہ اور نچوڑ یہ ہے کہ پانچ قسم کے مالوں پر زکوات بنتی ہے پانچ قسم کے مال سونا ہو یا چاندی ہو یا کیش روپیہ ہو یا ایسا سامان جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اسے مال تجارت کہتے ہیں خ... خریدتے وقت یہ آپ نے نیت... خالی نیت... تو جانور تو آج کل ہمارے یہاں ہوتے اس لیے میں عموماً اس کو ہٹا چار روپیہ ہے اس پر اور مالے تجارت ان پر زکوات بنتی ہے جبکہ یہ سال بھر تک ہو اور ایک مخصوص مقدار میں ہوں یہ ایک موٹا سا اصول ہے مقداریں بھی رہنے دیتے ہیں تیرے چار دیکھ لیں اب آپ اپنی تمام چیزیں دیکھ لیجئے کہ ان چار میں آتی ہیں کہ نہیں مثلا آپ نے کہا گھر ہے اور سامان ہے اس میں سال بھر سے بند ہے وہ گھر آپ نے کیا وہ سونا ہے نہیں چاندی نہیں روپیہ بھی نہیں ہے اور کیا آپ نے اس کو تجارت کی نیت سے خریدا تھا نہیں تو اس پر زکوت نہیں ہوگی اس کا سامان پر بھی یہی یہ سامان کیا سونا ہے چاندی ہے روپیہ ہے بال تجارت اگر نہیں تو نہیں بنے گی زکوات کرائے کے مکان پر بھی زکوات نہیں ہوتی ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ چونکہ روپیہ ہے اور ان چار میں شامل ہے لہذا سو روپے پر زکوات ہوگی جبکہ اس پہ سال گزر جائے اور نصاب کے مطابق ہو اسی طرح گاڑیاں جو آپ نے کہا مسئلہ مسئلہ ہے نہ, نہ, نہ وہ سونا زکاط نہیں ہوگی دے دے دے دے دے دے دے شیئر, شیئر سے کاروبار ناجائز ہوتا ہے سرٹیفکیٹ میں بڑے مسائل ہیں بہرحال ان کے جو اصل اماؤنٹ ہے اس پر زکوات سال ب سال بنتی رہے گی جتنے کہ آپ نے خریدے ہیں پروفٹ وغیرہ پہ نہیں جتنا اصل سرمایہ ہے اس پر سال بہ سال آپ کو زکات دینی ہوگی کیونکہ وہ روپیہ ہے اس طرح وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ روپیہ ہے اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تھی تو مال تجارت بھی نہیں ہے ان پر بھی نہیں ہوگی اس طرح آپ نے دو پلاٹ خریدے نہ وہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ روپیہ ہے نہ مالے تجارت کیونکہ آپ نے کہا ہم نے رہائش کے لیے خریدے تھے تو ان پر بھی زکات نہیں ہوگی مسئلہ واضح ہے اس اصول کی روشنی میں آپ بہت سارے اور مسائل بھی نکال سکتے ہیں مجھے کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے اللہ کار کرم کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہہ رہے ہیں نماز چارج کیا ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے چاشت اور ایک ساتھ ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ کیا ضروری ہے کہ نماز چاش پڑھنے کے لیے جائیں سورج نکلنے کا انتظار جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا چاہیے اور اور, اور یہ کہ تحجد کا ٹائم بار دفعہ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تسجد کی اور فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے جی جی تو کیا وہ نفل تحجد میں ہو جائیں گے اور اور بہت شکریہ ٹھیک ہے میں اس ایک مزید کالر ہیں السلام علیکم لائن شاید یہ بہن نے کہا کہ کیا کو چار سے سات پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں ان کے اصل میں اوقات آپ پیش نظر رکھیے جب سورج نکلتا ہے اس کے بیس منٹ بعد تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو طلوع آفتاب کہتے ہیں اب جیسے بیس منٹ گزریں گے تو اشراک کا وقت شروع ہو جائے گا اور اشراک کا وقت رہتا ہے زوال آفتاب تک یعنی زوال کے وقت تک اب جب بیس منٹ گزرتے ہیں تو سورج میں اتنی تیزی نہیں آتی آپ آرام سے نگاہ جما سکتے ہیں تو جب تک نگاہ جمتی رہے گی اشراک کا وقت رہے گا یعنی ابھی چاش کا وقت شروع نہیں ہوا اب جب نگاہ جمنا مشکل ہو جائے بہت تیزی آ جائے تو اب چاش کا وقت بھی شروع ہو جائے گا اب اشراک کا وقت زوال تک تھا تو اشرک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا لیکن اب اس میں سورج میں تیزی آنے کے بعد چاش کا وقت بھی شروع ہو جائے گا تو گویا کہ ان دونوں کے اوقات اب چلنا شروع ہو گئے اور چاش کا آخری وقت بھی زوال تک ہوتا ہے لہذا جب چاش کے وقت شروع ہو جائے اگر اس وقت آپ ان دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھ رہی ہوں اشراک بھی پڑھ لیں چاشت بھی تو چونکہ دونوں کا وقت ایک ساتھ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اشراک کے وقت میں چاش پڑھ لی تو پھر وہ نہیں ہوگی کیونکہ چاشت کے لیے سورج میں تیزی آنا ضروری ہے تو تھوڑی تیزی آ جائے اس وقت آپ اشراک بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے وقت فوراً متصل چاشٹ پڑھ لیں دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں دوسرا یہ جائے نماز پر انتظار کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے نہ اشراق اور چاشت کے لیے کی صحت کے لیے اس کے صحیح ہونے کے لیے کوئی شرط ہے ہاں مستحق کام ہے کیونکہ اس میں ثواب بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا تو انتظار کر سکتے ہو تو ٹھیک لیکن اگر آپ کو ناشتہ وغیرہ بنانا ہے گھر کا اور کوئی کام کرنا ہے تو نماز فضر کے بعد آپ وہ کر سکتی ہیں اس کے بعد اشراق چاشت پڑے بالکل زیادہ ہو جائیں گی اگر نفل تحجد ادا کر رہے ہوں اور اذان فجر شروع ہو جائے تو جو پڑھ رہے ہیں بھارت اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ سے امید ہے کہ وہ نفل تحجد میں شمار ہو جائے گی تو ہم یہ آپ کی خدمت میں عز کر رہے تھے کہ حالت روزہ میں مسواک کرنا فق کے رو سے بالکل جائز ہے لیکن اس میں ایسا ذائقہ نہ ہو کہ وہ حلق میں اتر جائے اور پھر ہم ذائقہ باقاعدہ حلق میں محسوس ہو جائے رس وغیرہ ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں ذرا احتیاط کرنی ہوگی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یا منجن یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ کوشش یہ کریں کہ نہ کریں اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ نے پیسٹ کی یا منجن یوز کیا اور اس کے ذرات حلق تک پہنچ گئے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر نہیں بھی پہنچے تو ذائقے دار چیز کو بلا ضرورت چکھنا ممنوع ہوتا ہے اس میں ذائقہ ہوتا ہے تو چکھنا ممنوع اس سے ہم کلام تھوڑا سا مزید کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بشمن رحیم ایک سال یہ آئسہ بہن نے پوچھا کہ کیا حالت روزہ میں بالوں پر مہندی لگا سکتے ہیں تو شاید دیر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوگا ہم نے پہلے آپ کو اسباب بتائے کہ تین اسباب سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک جسم کے سوراخوں کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا دوسرا ومیٹنگ یعنی قے الٹی کے ذریعے اور تیسرا کسی بھی ذریعے سے جان بوجھ کر غسل واجب کرنا اور بالوں میں مہندی لگانا ان تین میں سے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا لگا سکتے ہیں جلا یہ بہن نے سوال کیا کہ بعض اوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماں جو ہوتے ہیں نام جو ہیں یہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں پاؤنڈ پہ پڑ جاتا ہے بے ادبی کا ارتقاب ہو جاتا ہے تو کیا ایسے ناموں کو جلا دینا بے ادبی سے بچانے کے نیت سے جائز ہے تو یہ کیا جلانا ہی ضروری ہے اس کو جلائیں نہیں بلکہ آپ یا تو گھر میں کوئی کیاری ہے تو اس میں دبا دیں یا پھر یہ مساجد کے اندر ڈبے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء وغیرہ یا قرآن کے جو اورق شہید ہو جاتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں اور پھر یہ صحیح مقام پر پہنچا دیتے ہیں تو وہاں تک آپ پہنچا دیں یہ بہتر ہے جلانا مناسب نہیں ہوتا بھائی نے سوال کیا کہ کیا زوجہ جو زیور پہنتی ہیں اس پر زکوۃ لازم ہوگی تو کیوں نہیں ہوگی عورت کے زیور پر زکوۃ لازم ہے بالکل اس کا آپ حساب کریں اس کی قیمت نے پہلے دیکھیں کہ ساڑھے سات تولا کم از کم وہ سونا ہونا چاہیے کم از کم زیادہ جتنا بھی ہو اگر کم از کم ساڑھے سات تولا سونا ہے تو جس وقت یہ ساڑھے سات تولا ہے وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے ایک سال جب گزر جائے تو اس سال گزر جانے کے بعد اس سونے کا وزن کروا لیں وزن کروانے کے بعد اس وزن کی قیمت نکلوا لیں سیٹ کتنے کا بنا ہے یہ نہ دیکھیے بس اس کے وزن کی قیمت نکلوائے اور اس کے اور ڈھائی آپ کو زکوت نکالنی ہوگی اس طرح آپ نے کہا کہیں ایڈوانس دیا ہوا ہے تو ایڈوانس جو ہے یہ مالک کے پاس بطور امانت آپ کا مال ہوتا ہے اور وہ یا قرض بھی ہوتا ہے اس کو قرض کی شرح اس کی قرض کی حیثیت بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو استعمال بھی کرتا ہے اور اجازت ہوتی ہے لہٰذا اس پر سال ب سال زکوٰۃ بنتی ضرور رہے گی لیکن ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب وہ مال دوبارہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا جو غسل کے دوران کلیمہ پڑھا جاتا ہے یہ باتھ روم میں تو مناسب نہیں باہر نکل کے پڑھ سکتے ہیں بارہ آپ کی خدمت میں ارض کیا کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو بھی جائے تو پاکی کے حصول کے لیے کلیمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکی آپ کو حاصل ہوگی اس وقت جب آپ پورے بدن پر پانی کو اچھی طرح بہالیں گے اور غسل کے مزید دو فرض یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور غرغرہ کرنا یہ مکمل کریں گے اب چاہے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ پاک ہو جائیں گے زیادہ غسل سے یعنی جو ہم پا, ناپاکی سے پاکی کی طرف آتے ہیں حالت جنابت سے پاکی کی طرف آتے ہیں اس میں کلیمے کا کوئی دخل نہیں ہے یہ غلط خیال ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ پاک نہیں ہوں گے بلکہ دخل اصل میں تین فرائض کی تکمیل کا ہے وہ تین فرائض آپ مکمل کیجئے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا چاہے آپ نے کلمہ نہ پڑھاؤ لہٰذا کلمہ پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں نا نہ اندر تو ایسی ہی پڑھنا چاہیے باہر نکل کے آپ برکت کے لئے پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ ہم پڑھیں گے تو پاک ہوں گے یہ ایک غلط خیال ہے حالت جنابت سے پاکی کے لیے کلمے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا کلمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ خدمت میں بات یہ چل رہی تھی ہم مسائل کی طرف آتے ہیں کہ کیا پیسٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ یاد رکھیے کہ حالت روزہ میں بلا کسی ضرورت کے کسی بھی ذائقے دار چیز کا چکھنا ممنوع ہوتا ہے لیکن چکھنے کے دو مانا ہے ایک ہمارے یہاں چکھنے کا مانا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت چیز کو اندر اتار لینا جیسے بھائی یہ ذرا بوٹی چکھے گا یہ کچی تو نہیں رہ گئی تو وہ چبا کے اندر اتار لیتے ہیں ہاں نہیں سہی ہے بھائی یہ بھی چکھنے کا مانا ہے اور ایک مانا یہ ہوتا ہے کہ ہلک سے نیچے نہ اترے بس زبان لگا کے دیکھ لی تو اگر حلق سے نیچے ہی اتار لی یہ چکھنے کا مانا لیں گے تو پھر تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا اور اگر صرف زبان سے کسی شے کو حالت روزہ میں بغیر کسی ضرورت کے چکھا تو یہ مکرو اور خلاف سنت ہوتا ہے لہٰذا پیس وغیرہ کرنے کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہے اگر آپ مسواک بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور چنانچہ یا کرنا چاہیں تو روزہ بند ہونے سے پہلے پہلے کیجیے لہٰذا اگر کسی نے حالت روزہ میں یہ پیسٹ وغیرہ کی یا منجن کیا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا اگر رات اس کے حلق میں پہنچ گئے تو پھر تو رودے ہی ٹوٹ جائے گا اور نہیں بھی پہنچے تو بہرحال یہ عمل کراحت سے خالی نہیں ہے اسے احتیاط کرنے چاہیے دھوئیں کا مسئلہ ہم نے آپ کو پہلے کر دیا کہ دھواں اگرچہ منافذ بدن کے ذریعے اندر اتر جاتا ہے لیکن جو فضا میں پھیلا ہوا دھواں ہے اس سے آدمی کیسے بچے یہ تو شدید حرج ہوگا اگر ہم شدید لوگ آزمائش میں اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے اگر شریعت یہ حکم لگاتی کہ ہر قسم کے دھوئیں سے آپ بچیے ممکن نہیں لہذا اس میں فقہا کا قول یہ ہے کہ اگر کسی نے دھویں کو اندر لے جانے کا قصد و ارادہ کیا جان بوجھ کر دھواں اندر لے کر گیا تو, تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایسا نہیں نارمل حالت میں چل پھر رہا ہے ویسے دھواں اندر جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا جہاز معلوم ہو گیا کہ اگر آپ کسی نے سگریٹ پی بلفر یا اگر بتی جل رہی تھی اس کے قریب ناک کر کے زور سے سانس کھینچا جان بوجھ کے دھوئیں کو اندر لے کر گیا تو, تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ روڈ پہ جا رہے ہیں گاڑیوں کا دھواں پھیلا ہوا ہے وہ سانس لے رہا ہے اندر جا رہا ہے اور اسی طرح اگر کسی مقام پہ دور اگر بتی سلگ رہی اور اس کا دھواں فضا میں پھیلا ہوا ہے اور وہ ناک کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ وغیرہ نہیں جائے گا تھوڑا سا وقت اس لیے میں روزہ نہ رکھنے کے چند آزار کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے بعد میں فضا کر لے ان میں سے ایک تو ہے حمل پریگنسی جو ہے کہ, کہ کوئی عورت اگر حاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں روزہ رکھنے سے آپ کی یا بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا کوئی سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ کسی پچھلے سالوں میں روزہ رکھا تھا اور اس سے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اس تجربے کی بنا پر چھوڑ سکتے ہیں یا موجودہ مشاہدہ ہو کہ روزہ رکھا اور بلڈ پریشر لو ہو گیا بالکل گرنے لگی صحت اور بہت حالت خراب ہو گئی تو ان تین ذرائع میں سے کسی ایک سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ روزہ رکھنا نقصان کا باعث ہے تو حاملہ بہن جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں کوئی ڈاکٹر بتائے سابق زندگی کا تجربہ یا موجودہ مشاہدہ دوسرا حیض و نفاس یہ روزہ, روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہوتا ہے ان ایام میں عورت پر روزہ معاف ہے بلکہ مطلب میں وہ قضا کریں گی اور نمازیں بھی معاف ہے نمازوں کی قضا وغیرہ بعد میں نہیں ہوتی ہے بعض میں نے سوال کرتی ہے کہ ہر روزہ رکھا ہوا ہے اور پیریڈ شروع ہو گئے تو کیا یہ روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کہ پانچ منٹ پہلے بھی یعنی روزہ کھولنے سے پانچ منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے تو یہ روزہ بہرحال نہیں ہوا لیکن وہ گناگار نہیں ہوں گی اس روزے کے بعد میں وہ قضا ادا کریں گی اسی طرح دودھ پلانا کوئی بچے کو اگر دودھ پلا رہی ہے بہن تو پہلی بات تو یاد رکھیں دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر کسی بہن نے روزہ رکھا ہے اور وہ حالت روزہ میں دودھ پلائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا کیونکہ پھر وہ مسئلہ ذہن میں لے کر آئے ہم نے تین ذرائع بتائے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک منافظ بدن کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا دوسرا وومٹنگ اور تیسرا کسی بھی ذریعے سے غسل واجب کرنا اور دودھ پلانے ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا لیکن اگر صحت اپنی یا بچے کی صحت کے نقصان کے اندیشہ ہو تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں کچھ اور آزار ان زندگی رہی تو پھر ارض کریں گے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دبئی میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سے سارے بھائیوں کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ہم آپ کے لیے دعا دوں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دفعہ تمام روزے بالکل صحیح اور کامل طریقے سے رکھنے کی توثر فرمائے آمین وآخر و آخر و ان الحمد اللہ ربی العالمین